سورت الرحمن اور سورت الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے میں نے کیا تھا شروع میں کہ یہ سات سورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے سورہ زاریات سورہ طور جوڑا ہے سورت النجم سورت القبر جوڑا ہے سورت الرحمن سورت الواقعہ یہ جوڑا ہے یہ جوڑا بڑا عجیب ہے قرآن مجید کی یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نبوت رسالت وہی ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی ذکر نہیں. ہر سورت کا اپنا مزاج ہے یہ ایک خاص شان ہے اس میں اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متوسر ہو رہا پیبل ویسے تو یہ کہ یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ان میں روح نہیں ہے روح آدم میں تھوکی گئی تھی اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی اس روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہیں کی ہدایت کے پیرو رہے ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ایمان لائے جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے وہ جمنات تھے حضرت موسا پر ایمان رکھنے والے تھے تورات کے ماننے والے تھے اور ان کا گزر ہوا قرآن انہوں نے سنا وہ ایمان لیا ہے اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبدیل شروع کر دی تو گویا کہ قرآن مجید میں جب جاہی اور ناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں لیکن یہ کہ انہی کے تابع خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہیں پورے قرآن کو سمجھیے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہے جنات بھی ہے لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تسلیاں تسیوا فب ائی علا رب کو ماتوک زیبان فب ماتو يَا عالا رب کو ماتوقبان یا معصرت جن والس انس اے انسانوں اور اے جنات کی جماعتوں جو کھل کر جو ہے سراہت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان کو ان سے خطاب تو صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے ان دونوں میں ترکیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے جس کو کہ آپ مرٹ امیج کہتے ہیں آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں کہ یوں لا کے ملازیت ایک جیسے ہوں گے ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں پھر کوئی کوئی بیڈ روم ہے وہ ادھر ہے پھر ادھر آخر میں پورچ ہے وہی وہ نقشہ ادھر ہے وہی وہ نقشہ ادھر ہے تو گویا کہ ہے مرٹ امیج تو ان دونوں صروتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہے سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مزمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا یہ شروع ہو رہی ہے صورت اس سے سورہ واقعہ بے وہ آخیر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کے اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا دو درجے ہیں اہل جنت کے لیکن وہاں کیا ہے پہلے تذکرہ ہے دو, دو کامیاب گروہوں کا اور پھر آخر تذکرہ ہے جہنمیوں کا اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے اور ایک طبت ندت امیج کی ترتیب سے یہ اکثر ترتیب ان کے مضامین میں ہے سلط الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آئے ہے اس میں اکتیس مرتبہ آئی ہے آج کل آیات اٹھہتر ہیں جن میں سے اکتیس جو ہیں وہ تو در حقیقت سب کا ای اس کی تکرار ہے یہ اس لوگ قرآن مجید میں یا تو سورہ شعرا میں آ چکا ہے آٹھ بار وہ الفاظ آئے تھے نیندیز الرحیم آٹھ مرتبہ جائیے القبر میں ہم چار دفعہ پڑھ چکے ہیں فقر فکان آزادی ود الک یسن القرآن علی ذکر فحل میں اور یہاں صورت الرحمن میں اکتیس بار آئے گا فبی ائی اللہ رب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان المح البیا رحمان اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت ٹھاسے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزبان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہای قضب نار حضرت موسا کے لیے آیا غزبان آصفا تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے نا جوہر پیاس سے مر رہا ہے نا تو رحمان کے وزن پر بہت مبادلہ ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان طوفان وہ بھی اس میں الرحمن وہ ہستی کے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے سمندر کے مانند ہے البل قرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر عطم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا منظر عطم جو ہے وہ قرآن دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مسمگنی نہیں آپ نے موقع پہ فرمایا کہ کوش جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی بندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ پہ ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا بھائی بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تک رخی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ ربی رحمت میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے ایک علم وہ ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم ایک نالج رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچا علم سب سے بڑا علم خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے تخلیق کی میرا انسان ہے خلق تو ہو گئی یا بھیا ہم نے دونوں دو ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں آلم عمر اور آل خلق جمع ہو گئے اس سے آگے علمہ البیان بیان جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا حیوان ناطق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے, بات ہے گوریلاز میں بھی ہے چنپینسیز میں بھی ہے اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ والو فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویژن کا ایریا ہے آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ بھی ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریا ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو اسپیکٹس ہیں اس کے اسپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو اللہ ہل اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے بلکہ بعض حوانات کی بسارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے بعض حوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر ادھیری میں بھی, بھی دیکھتے ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹنا کی طرح سے اگر کہیں سے آہٹ ہو جب یہ آپ نے گھوڑ سوار کچھ نہیں دیکھا گنا سنا جب یہ ذرا سو آہٹ کہیں کہ گھوڑے نے اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں واقعی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں حیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کر چیزوں کو دادا کرتے ہی کھانے کی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے اور آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا اور رحمان مبتدا ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا تو جملے تین ہوئے اور رحمان اللہ القرآن خلق الانسان انسان علامہ البیان اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تلاک کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی گئی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اسے مکھیاں ماری جائیں اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی صلاحیت کو وہ کلا استعمال کرتے ہوئے جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی ڈیموگام کوئی لیڈر ہے بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے وہ بڑھنے بازنے پر جو ہے مجمے کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گھر میں نکٹوا دیں گے لیڈر بن جائے گا تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے اس کا مطلب کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے اور علم علام القرآن خلق النسان علامہ عن عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیر منتا علام القرآن وعلما. اور خیر یہاں پر کے لیٹرسنس میں آ رہا ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اب سورہ قبر کے فوراً بعد یہ بلک السل قرآن علی ذکر فہل میں الرحمن علم علام القرآن خلق الانسان اللہ البیاں الشمس و بحسبان یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتیں بن رہی ہیں ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں والنجم نجم و شجر نجم جو ہے تو ستارے سورج اور چاند کے ملازمت سے تو اس کے لیے ستارے کی با... مفہوم ہے لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں نظم و سجر ہو یش کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے بس سما رفا بہد المیزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر اس میں بیلنس ہے کاسمک بیلنس آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجراب سما ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ بیلنس ہے جو کشش ہے ہے ان کی مختلف یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کورے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کورے آپس میں ٹکرا جائیں گے فاصلے بھی کا ہی تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کا بہت دوسری طرف بڑھ گیا تل ہو جائے گا یہ کاسمک بیلنس ہے بسا رفا ویزان اللہ تطغل میزان دیکھو اس میزان میں اس تبادل میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو بس جگتی کرو باقی مد نہ بالکش والا تخ اور قائم رکھو وزن کو رس کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تتغ نہ تخسر نہ کمی نہ جاتتی کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی کہیں فاصلہ کب ہو جائے گا تب بھی خرابی بل اردا لام <لِلْعَنَام> الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ ترازو ہی مراد ہے تو ٹھیک ت... ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اگر مراد دی جائے لیکن ترتیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے اشم سوبل کا اب اس کے حوالے سے یہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے نیچے آ رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لیے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں اس میں میوے ہیں وہ نخل وہ کھجورے ہیں دعات القمام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں والحب ہب وزراس اور اناج ہے جس کے ساتھ بش بھی ہوتا ہے وہ ریحان اس کا دو ترجمے ہیں تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں فب آئیے آلہ رب کو ماتو عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمت لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجئے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فب آئیے اعلیٰ رب کو ماتبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو قزبان سیزا ہے تسلیاں کا دو دونوں سے خطاب ہو رہا انسانوں سے اور جنوں سے اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی خلط السان امن ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے وہ گارا سنا ہوا گورا سلسال من ہمائی مصنون اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا کل فخار جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے اسے بنایا وہ خلق الام جنار اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجم میں ناری سمو لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شولہ اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ایٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا وہ ہے مارجم جمندار فب آئیے آلہ رب کو مار تو کا زبان رب المشرقین رب المغربین وہ رب ہے مشرقوں کا بھی دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا یہ تسمین کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین کا کہیں مشارق کے بل مغارب ہے رب المشارے کے کہیں مشرق و مغرب ہے اور یہ سب ٹھیک ہے مشرق و مغرب ماہد کے حصے سے بھی درست درست ہے اور مشرقین اور مغرب اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ ہے گلوب کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو طلوع ہو رہا ہے کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے تو والمغارب یہ لیکن یہاں پر تسلیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا کب ائی علا ربات برج البح یل تقیان اس نے چلا لیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں بینہما بردقن لا یبیان لیکن ان کے ماں بین ایک ایسا پردہ ہائی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں اپنی حد کے اندر رہتے یہ ہے گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے اور اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ نظر پب عئی عالائے رب کو ماتو قبضبان یخروج و بنحمل اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی پھب ائی علا رب کو ماتو قبان ولاح الجوار المنشاط اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جواہر المن شاہ جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پچھلے زمانے میں بھی تو اگر اگرچہ باغبانی ہوتے تھے جب باغبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے ان کے پہاڑ کی طرح پہاڑی ہیں چھوٹی چھوٹی اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو جو دیکھے تو واقعی تھے وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں فراہ کمات کل منگل اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات اللہ کی سنائی اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے پہلے آیا ذکر قرآن اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شیر علامہ اقبال کا اگر جب قطرہ خون ڈاری اگر مشتے پرے داری بیا با من تو موزم طریقے شاہ بازی را اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں اے چڑیا اے بیا آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مصرف کیا ہے خیر من تعلم قرآن و سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو پھر یہ کہ اللہ تعالی کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی آخر میں قرآن مجید کی عظمت اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت اللہ کے یہی جو آلہ ہے اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں میں تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وہاں بعد میں ہوگا